أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ربده ورسوله أما بعده فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وضلالا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم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 صحیح مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جمال اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے یہ حدیث کا ٹکڑا ایک طویل حدیث میں مذکور ہے دراصل بیگمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا لائن خل جنت من کانفیغلب ہی خال و حمت ہر دل میں اس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس پر صحابہ کرام نے اپنی تشویش کا اظہار کیا المرو یبنا تھو حاصل ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کا جوتا بہترین ہو جب اچھے کپڑے پہنے گا اور اچھا جوتا پہنے گا تو یقیناً اپنی بڑائی کا اور برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے پھر اس فرمان کی گرست سے کون بچ سکے گا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتا تو نبیر اسلام نے صحابہ کرام کس اس الجھن کو دور کیا فرمایا کہ ان اللہ جمیلن یحب الجمال تم نے جس جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ تکبر نہیں ہے اچھا پہننا اچھا کھانا یہ تکبر نہیں ہے یہ جمال ہے خوبصورتی اللہ تعالی خود جمیل ہے خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی سے محبت کرتا ہے الکبر بطار الحق اخنت الناس تکبر دو چیزوں کا نام ہے ایک لوگوں کو حقیر جاننا اور دوسرا حق واضح ہو جائے اور اس کا انکار کر دینا حق کو سمجھ لیا پہچان لیا قرآن و حدیث کی دلیل دیکھ لی اور پھر بھی اس کا انکار کر دے انکار کی وجہ کوئی بھی ہو فرما کہ یہ کبر ہے اور یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی تو جنت حاصل نہیں ہو سکتی ایک حدیث میں جنت کی خوشبو نہیں ملے گی جب کہ اس کی خوشبو ستر سال کی دوری سے محسوس ہوگی مگر یہ شخص نہ صرف یہ کہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا بلکہ جنت سے ستر سال سے زیادہ دور کر دیا جائے گا اس حدیث میں یہ جملہ ان اللہ جمیل الجحق الجمال اللہ تعالیٰ جمیل ہے خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے اس پر دو تین باتیں عرض کرنی ہے یہ جملہ خبر بھی ہے اور اس میں طلب بھی ہے کچھ چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں اور کچھ چیزوں کا ہم سے تقاضہ کیا جا رہا ہے اس جملے کے ذریعے دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت جمیل ہے جمیل اس کے مبارک اور پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے جس نام کے اندر صفت جمال ہے خوبصورتی ایک یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ رب الزت جمیل ہے خوبصورت دوسری خبر یہ دی جا رہی ہے کہ جو حب الجمال اللہ تعالیٰ کو جمال پسند ہے اور خوبصورتی پسند ہے یہ دو خبریں ہیں پہلی خبر اللہ رب العزت جمیل ہے جمیل اس کا نام ہے اور جمیل ہونا اس کی صفت ہے اللہ رب العزت کا جمال اس کے چار مرادے میں ایک اس کی ذات کا جمال دوسرا اس کے ناموں کا جمال تیسرا اس کی صفات کا جمال اور چوتھا اس کے افعال کا جمال جو اس کے کام ہے اس کا ہر کام خوبصورت ہے اس کی ہر صفت خوبصورت ہے اس کی ذات خوبصورت ہے اس کے نام خوبصورت اور پیارے پیارے ہیں یہ سب پروردگار کا جمال ہے جہاں تک اس کی ذات کا جمال ہے وہ ہم نہیں جانتے کتنا جمال ہے اور کس قدر خوبصورتی ہے اس جمال کی کیفیت کیا ہے صورت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ میں جمیل ہوں لیکن اپنی ذات کا جمال بتایا نہیں دکھایا نہیں اس کی ذات پردے میں ہے ایک حدیث خدشی کے الخت الکبریا اور ادائی برعز و اداری اللہ فرماتا ہے کہ کبر اور عزت میرا لباس ہے بڑا ہونا اور ہر قسم کی عزت اور غلوے کا مستحق ہونا میرا لباس ہے کمنات کا انیف ہی ہما نار جس نے اس لباس میں ہاتھ ڈالا ر اختیار کرنے کی کوشش کی اسے جہنم میں ڈال دوں گا وہ میری چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے میری لباس میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کبر کی چادر میں محجوب ہے جو بہت ہی پائے کی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ایک ایسی صفت جس کا وہ اکیلا مستحق ہے مخلوق میں وہ قبر کو پسند نہیں کرتا مخلوق میں توازوں کو پسند کرتا اسی لیے پیرمبر السلام کا فرمان ہے ماتواز احدہ اللہ رفا اللہ تعالیٰ مخلوق کو بلندی تکبر پر نہیں دیتا بلکہ توازوں پر دیتا جو شخص بھی اللہ کے لیے تواز اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے گا بہت اونچا کر دے گا بہت اونچا لے جائے گا اخربا یقون اور عبد المربی ہوگا ساجد جس قدر زیادہ توازو اختیار کرے گا اسی قدر بلندی پر فائز ہوتا جائے گا سب سے بڑی توازن سجدے کی حالت ہے جہاں انسان کی پیشانی اور ناک انسان کے ہاتھ اور گھٹنے زمین کو چھو رہے ہوتے ہیں پروردگار کے لیے اور فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو تو بالکل کبر کے برعکس توازو ہے اور مخلوق کی زینت توازوں میں ہے نا کی کبر میں اس صفت کا مستحق اور یہ کبر کی چادر اس کا وہ لباس ہے جس میں وہ ذات محجوب ہے اور اس پر مزید وہ خود نور ہے اور اس کا پردہ بھی نور ہے فرمایا کہ میں حجاب نور اللہ تعالی کا حجاب نور ہے لو کا لو کا سب تو بجے ہی بنتا ہی لہے بازار اگر اللہ تعالیٰ اس نور کو ہٹا دے اس پردے کو ہٹا دے اس کے چہرے کے جمال سے ہر وہ چیز جل کر بسم ہو جائے گی جس جس چیز جی پر اللہ تعالی کی نظر جاتی ہے اور اللہ کی نظر ہر چیز پر ہے یعنی پوری کائنات جل جائے گی اگر اللہ رب العزت اپنے اس حجاب کو ہٹا دے اس کے چہرے کے جمال کی تار کو نہیں لا سکتا یہ سارے آسمانوں زمین پہاڑ مخلوق ساری جل کر پسند ہو جائے گی اس کے اس جمال کی بنا پر اللہ رب العزت قیامت کے روز اہل جنت کو کی نگاہوں کو بڑی مضبوطی عطا فرمائے گا اور بہت زیادہ اللہ رب عزت اہل جنت کو ان کی نظروں کو مضبوط کرے گا کہ جس سے وہ اللہ تعالی کو دیکھنے کے قابل ہوں گے سہیب رومی رضا رنو کی حدیث صحیح مسلم میں کہ اللہ رب عزت اہل جنت کو جنت میں داخل کر کے سے سوال کرے گا عزیز حکم شیا تم نے کچھ اور چاہیے تمہاری کو اور طلب ہے جنت ہی کہیں گے وجوہ جن متنجین تو تعلیم ہمارے چہرے روشن کر دیے ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دیا اور ہمیں جہنم سے نجات دے دی تو اب ہمارے پاس کیا کمی اللہ رب ربر عزت یکشف الحجاب اپنا حجاب ہٹا دے گا اپنا پردہ ہٹا دے گا پما ارتو شعی نہ حبا مین نظر الاب تو اہل جنت کو یہ سب سے پیاری نعمت حاصل ہوگی اس سے پیاری اور محبوب نعمت اس کو ان کو حاصل نہیں ہو سکے گی سب سے پیاری نعمت ان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی شکل میں حاصل ہوگی جنت کی ہر نعمت کو پا لینے کے بعد سب سے عمدہ بہترین اور محبوب اور پیاری نعمت ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ نعمت عزما حاصل ہوگی ادیب و شاندہ میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی یہ اس کا جمال یہ اس کی ذات کا جمال جو نور کے پردے میں ہے اور کبریائی کی چادر میں ہے یہ جمال اگر کھل جائے اور پردہ ہٹ جائے تو دنیا کی کوئی چیز اس جمال کی تاب نہ لا سکے ان لوا جمیل اللہ تعالیٰ جمیل ہے ایسا جمیل کہ پوری کائنات کو اگر حسن یوسف مل جائے یوسف علیہ السلام کا جمال مل جائے اور پھر اس جمال کو اکٹھا کر دیا جائے تو اللہ رب العزت کے جمال کے مقابلے میں صفر ہوگا کوئی اس کی حیثیت نہ ہوگی ایسا اس کا جمال جس جمال کا مظہر ہم اس کی صفات میں دیکھتے ہیں وہ رحمان ہے کمال کا رحمان رحیم ہے کمال کا رحیم سمیع و بصیر ہے رزاق ہے ہر صفت اور ہر خوبی کمال کی خوبی اس کا ہر فعل اصلیت اور حکمت ہے اور کمال کا ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے حسن ہی حسن اور جمال ہی جمال ہے اس کے افعال میں اس کے ناموں میں اس کی صفات میں اور اس کی ذات میں یہ اللہ تعالی کے پیارے نام کی ہم کو خبر دی گئی اس کے جوال کی ہم کو خبر دی گئی اس خبر میں ایک طلب پوشیدہ بلکہ دو طلب پوشیدہ ہیں دو چیزیں ہم سے طلب کی گئی ہیں دو تقادے ہم سے کیے گئے ہیں ایک یہ کہ اللہ رب العزت جوال ہے اس کے دیدار کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی روز آخرت سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی اور سب سے بڑا عذاب اس دیدار سے محرومی کی اہل جہنم کو ایک تکلیف ایک اذیت جہنم کے عذاب کی ہوگی اور دوسری اذیت اپنے پروردگار کی زیارت سے محرومی کی ہوگی رہل جنت جنت کی تمام نعمتوں کو پا لینے کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کے دیدار کو قرار دیں گے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نعیم الجنہ جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا وہ جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے اور ایک حدیث میں لا التقون اللہ شعین نئی میری جن تھی ماں داموں دھرو نہ جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا اس وقت تک جن تھی جنت کی کسی نعمت کی طرف جھانک کر نہیں دیکھیں گے یہ سب سے عظیم نعمت جس کی حصول کی کوشش کرنی ہے جس سے محرومی سب سے بڑا عذاب ہے اور اس نعمت کے حصول کے لیے جو شریعت نے چند چیزیں بیان کی ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی توحید کا فهم اس کی توحید کا ادراک اس کے اسنا صفات سے محبت اس ذات کی صحیح معرفت اور پھر پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت فمن خان ایرجول ربی فلیم الحمد الفا الحم جو شخص اپنے پروردگار کی زیارت کا اس کے دیدار کا متمنی ہے خواہش مند ہے اور اس کی امید لگائے بیٹھا ہے وہ یہ بات یاد رکھے کہ اس عظیم نعمت کا حصول عمل سے حاصل ہوگا کر اور یہ وہ نیک عمل کرے اور اس نیک عمل میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے یہاں شراکت سے مراد اخلاص ہے وہ نیک عمل اخلاص کے ساتھ کرے عمل صالح امل سالح, سالح نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا نام ہے اور اس عمل میں کوئی شراکت نہ ہو کوئی دکھلاوا کوئی ریاکاری کوئی نمود و نمائش یا شہرت کی محبت بالکل نہ ہو اپنے رب کے لیے خالص و عمل ہو تو اس عظیم نیکی سے اللہ رب العزت کا دیدار حاصل ہو سکتا ہے پھر ان اوقات کی سطح پر غور کرے ہر روز دو دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں ایک فجر کے وقت دوسرا عصر کے وقت یہ دو نمازوں کی اہمیت کی دلیل ہے یہ دو نمازیں بڑی دیانت کے ساتھ بڑی امانت کے ساتھ وقت کی رعایت کے ساتھ ادا کرے یہ دو نمازیں خصوصی اہتمام سے ادا کرے یہ ٹھیک ہے فجر کا وقت غلبہ نیند کا وقت ہے مگر بیدار ہو بیدار ہونے کی کوشش کرے اس کو ایک فریضہ جانے یہ ٹھیک ہے عصر کا وقت یہ کاروباری عروج کا وقت ہوتا ہے لیکن ہر چیز کو قربان کر دے اس وقت کے لیے تاکہ اللہ رب العزت کی نعمت عظمہ حاصل ہو جائے پھر جمعہ کے دن دیدار ہوگا یہ جمعہ کی اہمیت کی دلیل ہے تو ان افعال کی ان امور کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھے تاکہ یہ نعمت عظمہ حاصل ہو ان نوا جمیل اللہ تعالیٰ جمیل ہے تو اس کے جمال کی زیارت کی تمنا ہونی چاہیے پوری کائنات کا جمال ایک طرف ہو اللہ تعالیٰ کے جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس جمال کی زیارت کی تمنا ہونی چاہیے اور وہ امور اختیار کیے جائیں جن امور کی برکت سے اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائے گا جو جنت کی سب سے قیمتی نحت ایک ایسا جمال ایک ایسا دیدار جس جمال سے دیکھنے والوں کا جمال بڑھ جائے گا اور ان کا جمال بڑھتا ہی جائے گا ذرا اس حقیقت اور کیفیت پر غور کیجیے عقل تنگ رہ جاتی ہے تو یہ ایک نئے مز جس کا ہم کو تعارف کرایا گیا جس کی خبر دی گئی کہمیل اللہ باغ جمیل ہے ذات کا دیدار روز کا شوق یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے پیارے بے محمد الرسود اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار کی حصول کی دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے دیدار جیسی عظیم نعمت کے حصول کی دعا کیا کرتے تھے اور بار بار دعا کرتے تھے یہ دعا آپ کی رات کی دعاؤں کا حصہ ہوتی تھی یقیناً یہ طلب ہمارے اندر ہونی چاہیے اس کی دعا ہونی چاہیے اس نعمت کے حصول کے لیے جو شرعی ذمہ داریاں ہیں اور جو اعمال شریعت نے دیے ہیں ان کا اہتمام ہونا چاہیے یہ حب الجمال یہ دوسری خبر کہ اللہ رب العزت جمال سے محبت کرتا ہے وہ خود جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے سسلو کے کئی احادیث ہیں جیسے ان اللہ رفیق یحب الرفق اللہ باک رفیق ہے نرم خو ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے ان اللہ فطر یحب الفطر اللہ فطر ہے طاق اور تاق عرت سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحمان بندوں سے محبت کرتا ہے کیونکہ خود رحمان الرحیم ہے جن بندوں میں رحمت کا جذبہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے اسی طرح پرورتکار جمیل ہے اور جوال سے محبت کرتا ہے اس کا ماننا یہ کہ وہ جمال جو اللہ پاک کا محبوب ہے وہ جوال ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت کا تقاضہ یہی ہے کہ وہ جمیل ہے ہم بھی جمیل بنیں اسے جمال سے محبت ہے تو ہم بھی وہ جمال اپنے اندر پیدا کریں یہ جمال ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے ظاہری جمال کیا ہے جیسے چہرے کا جمال ہے لباس کا جمال ہے ابو احبصل خوشن اس کی حدیث سی سنر ابو داؤد میں ہے نبیر اسلام کے پاس یہ بیٹھا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ رانی رسول اللہ علیہ وسلم رسل, رسل سیاب مجھے اللہ کے بےحمبر نے دیکھا میرے کپڑے بہت ہی پرا گندا تھے بہت ہی میرے گچہرے تو اللہ کے پیارے بےحمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ شاید یہ غریب اور مسکین ہو پوچھا ہلو ہندا کا مال تیرے پاس مال ہے عرض کیا کہ بالکل المال میرے پاس ہر طرح کا مال ہے ہیں, گائے ہیں بکریاں ہیں باغات ہیں جو بھی مال ہو سکتا ہے وہ سب میرے پاس موجود ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ فل یورا کا آثر اس مال کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے اللہ نے اگر مال دیا ہے روپیہ پیسہ دیا ہے تو اس روپے پیسے کے آثار تم پر نظر آنے چاہیے ان اللہ یوخ رحمد او گما خال اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کے آثار بندے پر دیکھے اگر بندے کو مال دیا ہے دولت دی ہے تو اس دولت کا رنگ اس پر ظاہر نظر آنا چاہیے اس کے لباس میں نظر آنا چاہیے پروردگار کی نعمت کی تحدیث ہے اور یہ ظاہری جمال ہے مطلوب ہے اللہ کے بیگمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے کہ اللہ رب رست کسی بندے کو اگر نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس نعمت کے آثار بندے پر نظر آئیں کہ اس کے دل کی سراحت کی دلیل ہوگی یہ جوان ظاہری جوال ظاہری چہرے کا جوال جو سب کو نظر آتا ہے چہرے کا جمال کیا ہے جو ہماری خواہش کے مطابق ہو یا جو پیارے پیغمبر کی خواہش کے مطابق ہو اللہ کے پیغمبر کا چہرہ کیسا تھا اگر پے علیہ السلام سے محبت ہے پھر آپ کے چہرے سے آپ کی شکل سے محبت ہونی چاہیے پیارے پیغمبر کا چہرہ کیسا تھا آپ کو معلوم نہیں ہے دنیا یہ بات نہیں جانتی کہ نبی علیہ السلام نے داڑھی کو امور فطرت میں شمار کیا داڑھی موڑنے والا نہ صرف یہ کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کر رہے بلکہ سارے انبیاء کی سنت کو روزانہ ذبح کرتا ہے کہ مور فطرت میں سے ہے نا وہ مور فطرت ہو امور ہوتے ہیں جن پر سارے انبیاء کی شرائع متفق ہوتی امر فطرت وہ مسالہ ہوتا ہے نبی کی سنت ہوتا ہے یہ جواہر ظاہری بالکل پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق وہ شخص کتنا دوگلا ہے جو پیغمبر اسلام سے محبت کا دعویٰ کرے مگر پیغمبر اسلام کی شکل سے نفرت کرے اگر شکل سے محبت ہو تو ویسی شکل خود بھی دھار لے لیکن خود ویسی شکل نہیں دھارتا اور محبت رسول اور اس کے اشکے رسول کے دعویٰ کرتا ہے یہ دوگلا بنو اور ایک عملی نفاق کی شکل اور پھر یہ سنت ہی نہیں بلکہ فرض ہے اوف الحر داڑیوں کو پورا کرو اف اللہ داڑیوں کو چھوڑ دو اور معاف کر دو یہ سیرے امر ہے اور ایسے کئی سیلے احادیث میں استعمال ہوئے یہ جمال ظاہر ان اللہ جمیل یحب الجمال ہماری شکل و صورت اگر بےحمد علیہ السلام کی شکل کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا یہ حب الجمال وہ جمال سے محبت کرتا ہے اور بےحمد علیہ السلام کی سنت کی اتباع جمال یہ جمال ظاہری لباس کا جمال شکل و صورت کا لباس کا جمال لباس جمال ظاہری ہر وہ جمال ہے جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو لوگوں کے سامنے آپ باتیں کرتے ہیں تو باتوں کا جمال ہونا چاہیے اور یہ زبانیں صدق مکان کی عادی ہوں سچ بولنے کی ان زبانوں پر مکرو چیزیں نہ ہوں جیسے غیبت ہے چغلی ہے نمیمہ ہے بہتان ترازی ہے یہ زبان کا جمال نہیں ہے یہ زبان کی قباحت ہے ایک انسان سلیم اللسان ہو بلکہ ایک حدیث میں سلیم السان ہونا یہ سلیم القلب ہونے کی نشانی جس کی زبان میں استقامت ہوگی اس کے دل میں بھی استقامت ہوگی لا لاستیم ایمان احد حتہ یستیم قلبه ہو بلاستیم بلاستیم وقلب ہو حتیہ استقیم لسان تمہارا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک دل سیدھا نہ ہو اور دل اس وقت تو سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو سر کے مقال اور زبان اچھی باتیں کہے غیبت نہ کرے نمیمہ اور الزام تراشی نہ کرے اگر یہ چیزیں ہماری زبان میں ہوں گی گاڑی گلوچ ہوگی سب و شتم ہوگی لان و تہن ہوگی یہ زبان کا جمال نہیں ہے ان اللہ جمیل یہ رب الجمال اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے یہ زبان خلو ظاہرہ کی عادی ہو جو ظاہری اخلاق ہیں ان اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہو یعنی ظاہری جمال ہے پھر ظاہری جمال میں سارے آدھا کا جمال ہاتھوں کا پاؤں کا چہرے کا کانوں کا آنکھوں کا یہ سارے جمال ان کے جمال کا کیا مانا کہ سارے آدھا جو ہیں یہ جھکنے والے ہوں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے آگے یہ ہر عزم کا حسن ہے ہر عزم کا جمال ہے یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکے یہ پیشانی کا جمال ہے اور یہ ہاتھ حلال و حرام کی تمیز کریں اور یہ ہاتھ وہاں استعمال ہوں جہاں اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں یہ ہاتھوں کا جمال ہے کانوں سے وہ چیز سنیں جس چیز کو سننے میں اللہ اور اس کے رسول کی لذا ہے یہ کانوں کا جمال ہے آنکھوں سے وہ چیز دیکھیں جس چیز کو دیکھنے میں اللہ اس کے رسول کی نظا ہے یہ آنکھوں کا جمال ہے ان پاؤں سے چل کر وہاں وہاں جائے جہاں جہاں جانا اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں یہ پاؤں کا جمال ہے ہر عزف کا اپنا جمال ہے اور وہ جمال کیا ہے وہ عزر تابع ہو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے یہ سب جمال ظاہری پھر جمال باطنی جس کا محل اور مرکز انسان کا دل ہے جو بھرا ہو اخلاص سے رب کائنات کی خشیت سے اس کی محبت اور رضا سے جو بھی قلبی اعمال ہیں وہ سارے درست طریقے سے ادا ہوں بعتبار اخلاص با اعتبار احمد اور خوف بعت خشیت با اعتبار محبت بعت بار رضا اس دل میں محبت اس چیز کی ہو جس میں اللہ کی محبت ہو اور اس یہ دل بغت سے بھرا ہو ان چیزوں سے ان چیزوں کے بغت سے جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے الحبو فی اللہ والبغض فی اللہ کا پورا آئینہ دار ہو تو یہ جمال باطنی نہیں الا جمیل الک الجمال اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے تو یہ ایک طلب ہے ہم سے کہ ہم جب پروردگار کہ اس فعل کو جانتے ہیں کہ وہ خود جمیل ہے اور جمیل اس کے سب حسنہ میں سے ہے اس کی صفات سفات میں سے ہے اور جمال سے اس کو محبت ہے ہم بھی وہ محبت اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی اور وہ جمال جو پرور پر چاہتا ہے دیکھنا ہم میں وہ پیدا کرے ظاہری اعتبار سے باطنی اعتبار سے وہ جمال اپنے اندر پیدا کرے جو پیغمبر السلام کی دعا تھی کہ یا اللہ میں تیرے چہرے کے دیدار کا سوال کرتا ہوں اور شوق اور لکھا ہے اور تیری ملاقات کا شوق میرے اندر ملاقات کا شوق کیا معنی رکھتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ میں ایسا بن جاؤں جیسا اللہ چاہتا ہے تاکہ جب کل اللہ سے میری ملاقات ہو تو اللہ مجھے دیکھ کر پسند کر لے اور مجھے دیکھ کر محبت کرنے لگے ایسا نہ بنوں کہ مجھے دیکھ کر اللہ ناراض ہو مجھے دیکھ کر اللہ رب العزت کا حزم بڑے اٹھے بلکہ ایسا ہوں جسے دیکھ کر اللہ تعالی محبت کرنے لگے یہ شوقِ لکھا کہ اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے جیسے وہ عزیز آپ کا دور سے آئے عرصہ دراز کے بعد آئے آپ اس کی تیاری کرتے ہیں ملاقات کی تیاری کرتے ہیں اس کو کیا کھانے کا شوق ہے کیا پینے کا شوق ہے میرے اندر وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے ویسا آپ اہتمام کرتے ہیں اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں پیغمبر اسلام کی روزانہ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے مجھے ویسا بننے کی توفیق دے دے تو مجھے دیکھتے ہی پسند کر لے مجھ سے محبت کرنے لگے وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے لیکن یہ, یہ, یہ لکھا اور یہ ملاقات قیامت کے دن کی خاص ملاقات ہے جب پرور دکھار کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا حسابوں کتاب کے لیے تو یہ بڑا محیب منظر ہے یہ ملاقات حق ہے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے ماں کو میرا بس مب ہوں یوم القیام بھلائی سا بہن ہوں بہن ترجمان تم سب سے تمہارے پروگرام نے ملنا ہے باتیں کرنی ہے سوال و جواب کرنے ہیں اس طرح کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا براہ راست فی الحال اس ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے یعنی مجھے ویسا بننے اور سمرنے کی توفیق دے دے جیسا تو چاہتا ہے جمال ظاہری میرے اندر پیدا کر دے جمال باطنی میرے اندر پیدا کر دے اور ظاہر و باتری کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے اس نے بتا دیا ہے کل ان کن تم تو حکبون اللہ فتح یحب اللہ یا فرق ضرور وفور اے بھی اگر پروردگار کی محبت چاہیے تو میری اتباع کرو میری اتباع میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ پوری طرح ظاہر میری اتباع کرو اس سے کیا ہوگا تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا کیونکہ میری اتفاع در حقیقت اصل جمال ہے نماز میری سنت کے مطابق ہو آبا اشداد کی نہیں حج میرے طریقے کے مطابق ہو آبا اشداد کے نہیں روزہ میری سنت کے مطابق ہو آبا اشداد کے مطابق نہیں یہ وہ جمال ہے عمل کا جو خالق کے کائنات کو مطلوب ہے اپنے اندر وہ پیدا کرو پھر بادری جمال دل کیسا ہونا چاہیے زبان کیسی ہونی جی چاہیے لباس کیسا ہونا چاہیے شکل و صورت کیسی ہونی جی چاہیے ہر چیز میں جمال کا ایک تقاضہ ہے اور وہ پیغمبل اسلام کی سنت کی مطابقت ہے یہ اپنے اندر پیدا کر دو ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ باغ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے تو ایسا جمال اپنے اندر پیدا کر لو کل جو پربردگار کے سامنے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت کرنے لگے وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے لیکن یہاں دیکھنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے جو سب نے کرنی ہے اس ملاقات سے سب ڈرتے ہیں اور سب کے دلوں میں خوف ہے تم ایسے بن جاؤ جیسا اللہ چاہتا ہے ظاہر وہ اندر پیدا کر دو تو پیغمبر السلام کی حدیث بہت ہی ایک معیت کی حامل ہے اور ہم سے بہت سے تقاضے کر رہی ہے ان اللہ جمیل حب الجمال اللہ جمیل ہے ایسا جمیل کہ جس کے جمال کا ہم تصور نہیں کر سکتے جس کا حجاب نور ہے اگر وہ حجاب ہٹا دے تو پوری کائنات اس کے جمال کی تاب نہ لا سکے اور جل کر پسند ہو جائے تو اس جمال کو دیکھنے کی کیوں نہ خواہش ہو تو امور اپنے اندر پیدا کرو جن وہ امور کی بنا پر امتحار اپنا دیدار کرائے گا اپنی زیارت کا شرف ادا فرمائے گا پھر وہ جمال کو پسند کرتا ہے ہمارے اندر جمال دیکھنا چاہتا ہے اس جمال کی اس نے ایک نمونہ بھیج دیا ہے کہ یہ نمونہ عین میرے جمال کا جو ہے وہ مرحر ہے اور وہ نمونہ محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان جیسا بن جاؤ ان کی سنت کی اتباع کرو ان کی پیروی کرو عبادت میں اخلاقیات میں معاشیات میں ہر چیز میں ان کی پیروی کرو وہ نمونۂ کامل ہے تمہارے لیے رہتی دنیا تک کے افراد کے لیے تو یہ اس حدیث کا خلاصہ جس میں ایک ہمیں خبر دی گئی اور ہم سے بہت سی چیزیں طلب کی گئی تو اپنے اندر اس طلب کو پیدا کریں ویسا جمال اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے ظاہر بافرن اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت کے روز اپنا دیدار ادا فرما دے اللہ تعالیٰ وہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرما دے جن اعمال کے نتیجے میں خالق کے کائنات کا دیدار حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر کو جمال کا وہ رنگ اپنے اوپر پیدا کرنے کی توفیق ادا فرما دے جو اللہ کو پسند ہے اور وہ پیغمبر اللہ کی سنت کی اتباع ہے اقولہ باہر الحمد للہ الحمدللہ للہ وسلاد وسلم علیہ رسود اللہ بعد یہ تمام بیمار بھائیوں اور ساتھیوں کے لیے دعا کریں اللہ و عزت ان سب کو صحت کاملہ زعفرما دیں اور اللہ تعالی آفیت زافرما دیں اور آج دوبارہ وہ اعلان کر رہا ہوں کہ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر یہ مسجد کے بائیں طرف خواتین کا دروازہ ہے اس طرف رشنا لگایا جائے یہ خواتین کو کافی سہنت ہوتی ہے یا تو وہاں پہ چلے جائیں اور اگر میٹنگ کرنی ہے کوئی کھڑا ہونا ہے تو مسجد کے اندر بیٹھ کر میٹنگ کر لیں کوئی ہر نہیں مسجد میں بیٹھنے میں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے یہ ایک سوال ہے کہ کسی حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے یہ الفاظ کہیں نہیں ملتے کسی شخص کو نور اسلام کی عمر مل جائے اور وہ ساڑھے نو سو سا سال تک یہ الفاظ تلاش کرتا رہے تو تھک ہار کر زلیل ہو کر بیٹھ جائے گا وہ الفاظ اس کو نہیں ملیں گے اور ہم عحد الحدیث سارے صالحین کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اور ہمارا مرشد محمد الرسود اللہ علیہ وسلم جس کی تعلیم کی اتباع ہمارے لیے ایک فریدے کی عثیت رکھتی ہے اور جن کی محبت کا سب سے اہم تقاضہ یہی ہے کہ ان کی سنت کی اتباع کی جائے اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم کو اپنا مرشد نہیں مانتا مجھ جس کو چاہے مرشد مانتا رہے تھا جب تم نے حیا اور شرم کا لبادہ اتار دیا تو جو چاہے کرتے پھرو مرشد اعظم امام اعظم محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آج کا اعلان ایک علاقہ مظفر مظفرآباد کالونی لانڈی میں یہاں مناج السلفیہ کے نام سے ایک چھوٹا سا ادارہ قائم ہے اس میں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہے اور ایک لائبریری ہے اور یہاں شدت سے مسجد کی کمی محسوس ہو رہی ہے لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن مسجد دراصل اجتماعیت کا مرکز ہے اور ساتھ ہی بہت ہی ایک صحیح منہل پر ہو کر یہاں پر کام کر رہے ہیں اور اس لائبریری کے ذریعے کافی خدمت بھی کی ہے اور مدرسے میں تعلیم سے بھی کافی خدمت کی ہے اور اگر مسجد کا پلاٹ حاصل ہو جائے اور تعمیر ہو جائے تو یقیناً طاقت میں کئی گنا اضافہ ہوگا تو یہ ایک نیکی ہم سب کی منتظر ہے ہم یہاں ان ساتھیوں سے رابطہ کریں اور مسجد کے پلاٹ کے لیے تعاون کریں اور پھر کل جب یہ پلاٹ حاصل ہو جائے تو پھر یہاں تعمیر مسجد کی بھی فکر کریں تاکہ ایک پورا مرکز یہاں پر قائم ہو جائے مدرسہ پہلے سے موجود ہے لائبریری قائم ہے بحمد اللہ مسجد بھی قائم ہو جائے تو ایک مکمل مرکز کی شکل بن جائے گی اور دعوت کو کافی استحکام اور ترقی حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس میں تعاون کریں ساتھی بہار کھڑے ہوں گے تعاون کرتے جائیے اور مزید رابطہ کے لیے یہاں پر آپ مسجد کی انتظامیہ سے عبد المانچون صاحب تشریف فرمائیں ان سے رابطہ کر لیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور اللہ اس عمل کو قبول فرما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها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 ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به واعفو عنا وغفظنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا للخوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم وتبع لينا إنك أنت طواب الرحيم برحمتك يا رحمة الرحمن وصلى الله